خطبہ نمبر پینتالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ یہ عید الفطر کے موقع پر آپ علیہ السلام کے طویل خطبے کا ایک جز ہے جس میں حمد خدا اور مذمت دنیا کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن غیر رحیم الحمد للہ ولا مخلوب من نعمتي ولا مايوس من مغفرتي ولا مستنكف عن عبادتي الذي لا تبرح منه رحمه ولا تفقد له نعمه تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا اور جس کی نعمت سے کسی کا دامن خالی نہیں ہے نہ کوئی شخص اس کی مغفرت سے مایوس ہو سکتا ہے اور نہ کسی میں اس کی عبادت سے اکڑنے کا امکان ہے نہ اس کی رحمت تمام ہوتی ہے اور نہ اس کی نعمت کا سلسلہ رکتا ہے والتبست بقلب الناظر یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا اور اس کے باشندوں کے لیے جلا وطنی مقدر ہے یہ دیکھنے میں شیریں اور سر سبز ہے جو اپنے طلب گار کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور اس کے دل میں سما جاتی ہے منها بی احسن ما من الزاد لہذا خبردار اس سے کوچ کی تیاری کرو اور بہترین زادہ راہ لے کر چلو اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرنا اور جتنے سے کام چل جائے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا